سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اس وقت ہم کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں بغداد معلّاء سے اب بغداد کی فضاؤں کو یو سمجھیے الوداع ہم کر رہے ہیں اور کربلا شریف کی طرف جا رہے ہیں راستے میں مسید ایک علاقہ ہے جہاں حضرت مسلم بن یقین رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادوں کے مزارات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ راستے میں ہی رکتے ہوئے جائیں اور وہاں پر حاضری بھی دیں اور آپ کو ان مظلوموں کے واقعات سنائیں کہ کیسے چھوٹی عمر میں نے شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے پر ایک اور نیت بھی ہے کہ ابھی راستے میں ہم دریائے دجلہ کے کنارے کچھ دیر کے لیے روکے یہ وہی دریا ہے جس کو کئی کئی اولیائی کرام سے نسبت ہے ہم کل جب حضرت حجیبہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے روزے پر گئے تھے تب بھی پتہ چلا کہ ان کے بازارات بھی دریا جزلا کے کنارے تھے تو میں نے دیکھا کہ کئی اولیاء کرام جو بغداد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا دریائے ججلا سے کافی کنیکشن تھا کیونکہ دریا تھا بغداد میں کوئی پانی استعمال uh, کرنے کے لیے کشیف لاتے رہے کچھ نے دریا کے اوپر سے چل کر دریا پار کیا بہت ساری کرامات اس دریا سے منسوب ہیں اور میرے خصوص بہت نے جو بارہ سالہ پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو سرایا تھا وہ بھی دریا ڈگلا ہی تھا تو اگر ممکن ہوا تو اس کی بھی کچھ ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سلو حدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ یہ مقام حدیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائی الحمدللہ للہ ہمارا قافلہ اب سوئے کربلا سید کے مقام پر ہم پہنچے ہیں اور حضرت مسلم بن رضی اللہ تعالم کے دو شہزادے جس مجموعیت کے ساتھ ان میں شہید کیے گئے حضرت مسلم نکیل کے دو شہزادے جس طرح شہید کیے گئے ان دونوں دو کے مزارات یہاں پر ہیں اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی شہادت تو یہاں نہیں ملتی مگر یہاں وہ کیسے تشریف لائے اس بارے میں بھی بڑا ہی پرسوز مقام بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحب زادوں کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں بڑی مزینیت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا آ, جب بھی یہ داستان پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غمگین ہو جاتا ہے آ, چھوٹے شہزادے تھے عمر میں بھی لیکن ان ظالموں نے ان کا بھی خیال نہ کیا آ, کیسے یہ سب کچھ ہوا داستان تو بہت طویل ہے بڑی غمگین بھی ہے ہم سب کے لیے درس بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پورے پورے خاندان کو لوٹا دیا دین بتین کی سربلندی کے لیے آئیے انشاءاللہ ان کے مزار کی طرف چلتے ہیں پہلے تو سلام عرض کریں گے حاضری دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو انہیں کے قدموں میں کچھ سیرت بیان کریں گے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 یا اللہ یا رسمان یا رحیم یا اللہ رسمان یا رحیم اللہ ربنا فل دنیا حسنت حسنت القبری وکین وکین اللہ من النار منار الم من نور ربنا تقبل منا امن انت سمی العلیم وبا علينا یا مولانا ان کا التواب الرحیم رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ سلات والام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام تمام صاحب کرام تمام تابعین تمام تابعین خصوصاً بالخصوص اہل بیت اطح اور جن کے مزار پر ہم موجود ہیں حضرت محمد بن مسلم بن عطیل رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ کر کے تمام شہیدوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ تمام اولیائی کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم سب کے جو رشتے دار دنیا میں ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت میں چلے گئے ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ جس دربار پر کھڑے ہیں اس کی برکت عطا فرما اے اللہ صاحب مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے انہیں بہت چھوٹی عمر میں مولا شہید کیا گیا ان کی اور ان کے خاندان کی امام حسین ندی اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانیاں دین اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں اے اللہ تو جو ان کا واسطہ ہم سب کے گناہ معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ صلاحت السلام کی ساری امت کی بخشش فرما ان دونوں شہزادوں کی قبروں پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسا اور ان انواروں تجلیات ان رحمتوں کی بارش میں کچھ ہمیں بھی حصہ عطا فرما ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے رب کریم جس طرح اس خاندان نے قربانیاں دی ابھی بھی تیری راہ میں قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما اے اللہ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو صبر کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما جتنے اسکامی بھائی یہاں موجود ہیں جتنے مدری چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں سب کی پریشانیاں دور فرما مبارک ہستیوں کے سب کے ہمارے شیخ طریقہ سنت اور تمام علماء اور مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم فرما آمین آمین اللہم رب ربر ولا تو فتح دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اکبا میرا کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاکر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا وصل اللہ کا محمد والی اجمائی رحمتی فلا سو کی اسلامی بھائیو یہ جس مزار پہ ابھی ہم نے حاضری دی حضرت محمد بن مسلم بن عقیر بن ابھی طالب ربی اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر ہم گئے تھے اور اب انشاءاللہ دوسرے ان کے جو بھائی تھے ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ رب سوج حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اب بھی دینے آئے ہیں آئیے انشاءاللہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اللہ علیکم یاد السلام علیکم صحاب السول السلام علیکم اے ربدار الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلم سعید المبیا ابل مسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے رب العالمین تیرے دربار میں تیرے گنہ بندے حاضر ہیں یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ ہیں یہ دیکھ کے پاک درباروں میں حاضر ہیں اللہ شہیدوں کے قدموں میں آئے ہیں اہل بیتے اتہار کے قدموں میں آئے ہیں یا اللہ مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر رحمتوں کی بارش دے ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے امال ہیں اللہ تمام امال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی بارگاہ میں ہدیت تو عقید پیش کرتے ہیں قبول فرما یار اکال اصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امبیا کرام صحابۂ کرام تاب تابعین تابعین اولیا کامل بن خصوصا بالخصوص حضرت محمد بن مسلم بن عقیل اور حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ متعارن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ چھوٹی عمر میں ان کو شہید کیا گیا اس خاندان کو بڑا ستایا گیا اہل بیت کی خدمت میں انہوں نے یہ قربانیاں دی اے اللہ تعالی دین کی سربلندی کے لیے انہیں شہید کیا گیا اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسا اور ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ عطا فرما اے اللہ ہمیں ان کی قدموں کی برکتیں عطا فرما جس دربار پر آئے ہیں یہاں سے خیرات ہمیں لے کر لوٹنا نصیب ہو اے اللہ آفتوں مصیبتوں سے بچنا نصیب ہو اے رب کریم سب کے رسک حلال میں برکتیں نصیب ہوں رسک حرام سے ہم سب کو بچنا نصیب ہو حرام کاموں سے بچنا نصیب ہو اور حلال طیب کاموں میں اے اللہ دل لگا لگ جائے. ہمیں عبادت میں تلاوت دل دل قرآن میں ہمارا دل لگا دے اے اللہ نیکیوں میں دل لگا دے اے رب کریم ہمارے بچوں کو بھی سنتوں کا پابند بنا اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مقصرت کا ذریعہ بنا محمد وَلَا وَطَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ يَا وَبِكَ محمد, لا إلا اللہ محمد رسول اللہ صلو ہماری خوش بخیوں کی ناراض ہے کہ ہم اس سفر پر آئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کے نام پڑھے جن ہستیوں کے تذکرے کتابوں میں پڑھے جن کے بارے میں پڑھتے رہے سنتے رہے اب ان جگہوں کو بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور ان ہستیوں کے قدموں تک ان کے مزارات تک جانے کا بھی موقع مل رہا ہے ویسے تو واقعہ چربلا ہر مسلمان کو دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو جب بھی وہ سنتا ہے بے قرار بھی کر دیتا ہے دل فگار بھی کر دیتا ہے آنکھیں نمناک بھی کر دیتا ہے اہل نواسا رسول نبی پاک کی آنکھوں کے تارے پیارے آکا کی آل کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا وہ کس کو، کون سن کر بے چین نہیں ہوگا ہمارے بچے ہمارے چاہنے والے اگر کسی ان کو تکلیف پہنچے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں تو وہ آکا علی سلاسلام جو ہم سب کے آکا ہے اس امت پر مہربان آکا ہے ان کی آل کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ انبلیویبل ہے عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے سنگل تھے کیسے شکی تھے لیکن سمجھ یہی آتا ہے اور جو کتابوں میں علماء نے لکھا کہ چاہے یزید ہو یا اس کے پیروکار ہوں جب مال و دولت اور اقتدار کا نشہ آنکھوں پر چھاتا ہے ظاہر تو کلمہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس کی حرکتیں حیوانوں سے زیادہ یوں کہ شدید ہو جاتی ہیں حضرت مسلم بن رضی اللہ کے دونوں زادے بہت چھوٹی عمر ہے اور ان کے ساتھ کیا برتا ہوا انشاءاللہ شاء اللہ واقع کرملہ کو تفصیل تو کرملہ کے میدان میں جا کر انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے ابھی ہم کرملا پہنچے نہیں ہیں راستے میں یہاں آئے ہیں تو پہلے چونکہ ان دو بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے تو کربلا سے پہلے حضرت امام میں حسین رضی اللہ عنہ کا سوئے کرملہ سفر کیوں ہوا؟ آپ تو مدینہ منورہ میں تھے دراصل بات یہ تھی کہ عراق کے لوگوں نے اور کوفہ کے لوگوں نے بے شمار ارضیاں بھیجی جب یزید کی سلطنت آ گئی اور یزید نے لوگوں سے بیعت دینا شروع کی تو یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کیے بیسوں سینکڑوں خطوط پہنچے کہ حضور آپ جو ہے وہ ہمارے یہاں آئیے ہم آپ سے بیعت بیعت کرنا کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں یزید کی نہیں اب امام چونکہ امام حسین ہیں نواسا رسول ہیں لوگ غلط کام سے بچ کر آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اب آپ پر گویا یہ لازم ہو رہا تھا کہ آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا جات بھائی یاد رہے حضرت مسلم بن نقی ندی اللہ تعالیٰ امام حسین کے چچا جات بھائی ہیں تو ان کو بھیجا کہ آپ جا کر کوفہ والوں سے پہلے ملیں وہاں کے حالات بتائیں اور اس حالات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ جو ہے مدیل منورہ سے روانہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اسی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر کی کہ تمہاری پکار پر تمہارے کہنے پر میں حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے حضرت مسلم کے دو فرزن حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے اچھا یہ اپنے والد کے بڑے پیارے بیٹے تھے سفر میں بھی والد صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے حضرت مسلم کو بھی ساتھ لے گئے حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ ایسے یہ پلٹا کھایا معاملہ یہ واقعی تاریخ کا تاریخ باب ہے کہ کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیر کا شاندار استقبال کیا بارہ ہزار لوگوں نے آن کی آن میں حضرت مسلم بن عقیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہر طرف بڑھ ہوا کی سدائیں تھی خوش آمدید کی سدائیں تھیں اور حضرت مسلم بن عقیل نے اسی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں کوفا میں تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ آ جائیے یہاں کے لوگ تو آپ سے بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں بارہ ہزار نے تو آپ کے نام پر میرے ساتھ بیعت کر لی ہے ہم میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفا والوں نے کیسے بے وفائی کی وہ کون سی نماز تھی جس میں پہلے تو نماز پڑھنے والے بہت سارے تھے اور حضرت مسلم بن نے جب سلام پھیر کر عمامت کر رہے ہیں پیچھے دیکھا تو اب کوفے میں سے کوفے والوں میں سے ایک نمازی بھی موجود نہیں ہے اور کوفی لا یوفی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے واقعی بے وفائی کی وہ داستان ان لوگوں نے رقم کی کہ عقل بھی حیران ہے اور ان کی قسمت پر بھی اس کو کہنا کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے ان اللہ والوں کا ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کام کیا بہرحال اس کی داستان وہ طویل واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اور حضرت مسلم رکیل ندی اللہ ترار پر بھی جا کر اور نیت یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد بھی ان شاء اللہ جانے کا موقع ملا تو وہاں پر اس نماز کا احوال بیان کریں گے تو بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کے ان دو صحاب زادوں کو کب شہید کیا گیا ہوا یہ کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بہت ساری یوں کہ مارکے کے بعد یہ کہہ کر بلایا گیا کہ آپ وہاں آ جائیں آپ سے جو ہے وہ ابن زیاد بات کرنا چاہتا ہے آپ اپنے دونوں زادوں کو لے کر اس جگہ پر داخل ہوتے ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو کیا معلوم تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں ان ظالموں کے ارادے کیا ہیں آپ آئے کریمہ رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق آیت پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے تلواروں کے وار کیے اور بنی کا مظلوم مسافر آدائے دین کی بےحمی کے ساتھ شہید ہو گیا انا لاح راج اون دونوں صاحب زاد آپ کے ساتھ تھے نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے بار تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا بچوں کے سامنے جب والد کو اس طرح شہید کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی ان دو نونے والوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے, پھٹ گئے. اس صدمے سے وہ بالکل نرسنے لگے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور دونوں کی سرمگی آنکھوں میں خونی اشک جاری تھے لیکن اس مارکائے ستم میں کوئی ان نونےوں پر رحم کرنے والا نہ تھا ستم گاروں نے ان نونےوں को भी تیگو सतम के साथ شہید कर दिया اور تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کے گنی کوچوں میں پھرایا گیا اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان خوشی کا عملی طور پر اعلان کیا یہ تین ظلحجہ سن ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے اور قسمت کا یعنی سمجھیے کہ تقدیر کا کھیل تو دیکھیے یہی وہ تین ظلحجہ سن ساٹھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں میرے اسلامی بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اسی روز مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تین زرحیجہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حج بالکل قریب ہے صحابہ نے بڑا روکا کہ حضور چند دنوں کے بعد حج ہے مگر عبادت مسلم بن کا خط آ چکا تھا اور امام حسین کے نزدیک نیکی کی دعوت دینا امر بالمعروف و نہیں کرنا بڑا ضروری تھا کئی صحابہ نے ریکویسٹ بھی کی ارض بھی کیا حضور کوفہ نہ جائیے وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں مگر آپ نواسہ رسول ہیں مشکلوں سے ڈرنے والے نہیں اور نیکی کی دعوت کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑنا بھی قبول کیا لیکن حضرت نے مسلم میں رکیل اسی دن شہید کر دیے گئے تھے اس وقت تک مظاہر امام حسین کو یہ معلوم نہ تھا یہ کافلا گت کو بڑھتا ہے آگے کیا کیا ہوا کیسے یہ معاملات آگے بڑھے انشاءاللہ شاء آپ کو مزید اسی اسی دربار میں جا کر امام حسین کے قدموں میں جا کر اور کربلا کے میدان میں جا کر بھی ہم بیان کریں گے بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی ہی عجیب و غریب شہادت ہے ان کا کیا قصور تھا یہ تو اپنے والد کے ساتھ کوفہ گئے تھے بلانے پر گئے تھے خود سے نہیں گئے تھے مہمان بنایا گیا تھا دعوتیں دے کر بلایا گیا تھا وعدے کر کے بلایا گیا تھا مگر ان بے وفاؤں نے ان بے عہدوں نے ان دونوں شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ شہید کیا ایک روایت کے مطابق کہ یہ جنازے یہاں کیسے پہنچ گئے آپ کی شہادت تو کوفا میں ہوئی تھی اور کوفا یہاں سے کافی دور ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان ان ان ظالموں نے دونوں دونوں کے لاشے ان دونوں حضیم کی جو مبارک لاشے ہیں وہ پانی کے حوالے کر دیے دریا میں ڈال دیے اور وہ دریا میں تیرتے ہوئے یہاں تک یہ جو ہے وہ ان کے جسم مبارک پہنچے اور پھر یہاں ان کی تدفین ہوئی اور ان کے مزارات موجود ہیں اللہ کریم دونوں شہزادوں کی قبروں پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسا اور ہمیں بھی ان کے خوش و برکات سے مالا مال فرمائے کے جانی ساروں کو سلام فر کے بالا ساروں کو سلام کیا رو کس کلوں یہ ہمیں کوئی ایک تکلیف پہنچ جائے کوئی ایک مشکل آ جائے بعض اوقات ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں عبادتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں سر میں درد میں نماز نہیں پڑوں گا آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج روزہ نہیں رکھوں گا है? آج مجھے فلاں مشکل آ گئی ہے میں دین کا فلاں کام نہیں کروں گا ان لوگوں نے اپنی جانیں لٹا دی اپنا وقت ب... گھر لٹا دیا اپنا خاندان لٹا دیا بچے شہید کروا دیے ہمارے دین کو بچانے کے لیے ہم تک دین پہنچانے کے لیے لیکن ہم نے دین متین کی کیا خدمت کی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ان مبارک درباروں سے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ مجھ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے یا موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہے اس خاندان نے تو حق ادا کر دیا اپنا سب کچھ لٹا کر میں نے اور آپ نے دین کی کیا خدمت کی ہے میں نے اور آپ نے نبی پاک علیہ اسلام کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی کیا خدمت کی ہے سنتوں کی کیا خدمت کی ہے اگر کل بروز قیامت حضرت مسلم بن رقید حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت امام حسین اور ان کے اس کافلے والوں سے ہماری ملاقات ہو گئی اور ملاقات تو کرنی ہی ہم نے انشاءاللہ ان کے قدموں میں تو رہنا ہے پنجتن پاک کی غلامی کا ہمارا نعرہ ہے اہل بیت کی غلامی کا ہمارا نعرہ ہے اتنی سے ملاقات ہوگی اور ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے تو سب کچھ لا دیا اس دین کو بچانے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا تم نے کیا کیا کوئی ہے جواب ہمارے پاس کیا ملاوٹ کرنے والا کوئی جواب دے سکے گا کیا جھوٹ بولنے والا کوئی جواب دے سکے گا کیا بے حیائی بد کرداری کرنے والا کوئی جواب دے سکے گا کیا نماز قدا کرنے والا لوگوں کو دھوکہ دینے والا کوئی جواب دے سکے گا دین کی خدمت تو دور کی بات ہے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا اہل بیت کا غلام کہلانے والا دین کو نقصان پہنچا رہا ہے مسلمان کہلا کر ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اگر ہم سے کوئی خدمت نہیں ہوتی دین کی تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے گا خود سوچے کہ میرے جیسے مسلمان کو دیکھ کر کیا کوئی مسلمان ہوگا میرے جیسے مسلمان کو دیکھ کر کوئی اسلام سے محبت کرے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کردار ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے اس عظیم نبی پاک علیہ السلط اسلام کے پیارے پیارے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے ان کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے نہیں میرے بچے اسلامی بھائیوں ان, ان مزارات پر آ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں اللہ کریم اللہ کرے کہ بس ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں اور سنتوں اور دین کو پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں کبھی ایسا کام ہم سے نہ ہو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ زندگی میں ہم سے کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے ہمارے نبی پاک علی السلام کے اس پیارے لگائے ہوئے گلشت کو نقصان پہنچے اللہ کرے کہ ہماری ذات خیر پھیلنے کا سبب بنے کبھی بھی شر پھیلنے کا سبب نہ بنے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ حسا اڑ وسلم کس زبان سے ہو بیان عزو شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدحا پانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدحا خانے بین ان کے گھر میں بےجازت جب رئی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جب رائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر قدروں جانے اہل بہن قدر والے جانتے ہیں قدر و جانے اہل بہن کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے ساروانے اہل میں خشک ہو جا خاک ہو کرے میں مل جا پورا خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل میں گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو پیدا اے اہل بیت